نش کون رویم روشنا نے روشنی کلکر تسلی نی کا شا نبور سور سورتوں میں سے ایک مختصر سورت ہے یہ سورہ مبارکہ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے صورتوں میں سے اس سورہ مبارکہ میں ایک روکو تین آیاتیں دس کلمات اور بیالیس حروف سورہ مبارکہ کا جو تاریخی پس منزل ہے اس بارے میں سورہ انشراح میں اس کی پوری تفصیل ہو گزری ہے اور اسی طرح سورہ کے کی شروع میں بھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے ابتدائی دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ حالات سے گزر رہے تھے پوری قوم دشمنی پر اتری ہوئی تھی مزاحمتوں کے پہاڑ راستے میں خائل تھے مخالفتوں کا طوفان ہر طرف برپا تھا اور حضور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند گنتی کے ساتھی اس وقت ان تمام مشکلات کا مقابلہ کر رہے تھے اور صحابہ اکرام کے کے زمانوں میں دور دور تک بظاہر کامیابی کے کچھ آثار نظر نہیں آ رہے تھے اس وقت آپ کو تسلی دینے اور آپ کی ہمت بھانگنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد آیات نازل فرمائیں جیسے کہ سرح بخا میں وہ گزرا ہے کہ بول آخر خیر اللہ من بولا کہ آپ کی نبوت کا ابتدائی دور کے مقابلے میں جو آخری دور ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا اور آخر میں ہوگی اور فتح روبا اور یقیناً آپ کا روب رب ان قریب آپ کو وہ کچھ دے گا جس تم خوش ہو جاؤ گے اور سورہ ان شراہ میں اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت فرمائی ہے رفانا لکر اور ہم نے تمہارا آواز بلند کر دیا آپ کے شان کی عظمتیں ہر چار سو ہم نے پہنچا دی یعنی دشمن تمہیں ملک بھر میں بدنام کرتے کر رہے ہیں مگر ہم نے ان کے خواہش کے برخلاف تمہارا نام روشن کرنے اور تمہیں ناموری عطا کرنے کا بندوبست کر رکھا ہے اور ساتھ ہی اللہ نے درست رایا تھا یسرا بس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے یقیناً تنگے کے ساتھ فراخی بھی ہے یعنی اس وقت حالات کی سختیوں سے پریشان نہ ہوں ان قریب یہ مسائل کا دور ختم ہونے والا ہے اور کامیابیوں اور کامرانیوں اور خوشحالیوں اور راحتوں کا دور آنے والا ہی ہے ایسے ہی حالات میں جن میں سورہ کو سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی اور آپ کے مخالفین کے و برباد ہونے اور کی کفار کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے قوم سے کٹ گئے ہیں اور ان کی حیثیت ایک بےکس اور بے یار و مددگار انسان کے سی رہ کی سرے گئی ہے اکرما کے روایت میں ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اور آپ نے قریش کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو قریش کے لوگ کہنے لگے بطیر محمد المنا تفصیل میں ہے کہ محمد قوم سے کٹ گئے ہیں جیسے کوئی درخت اپنے جڑوں سے الاد ہو جاتی ہے اور پھر بیاار اور مددگار ہو جاتی ہے جس کے سبب ہونے کا کوئی امید باقی نہیں رہتا اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے اس طرح کے تانا زموں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت عاصم وفات پا گئے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے ان سے چھوٹے حضرت زینب کی ان سے چھوٹے حضرت عبداللہ تھے پھر ترتیب کے ساتھ جو صاحبزادیاں ہیں بوتی حضرت ام کلسوم حضرت فاطمہ البحرہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ ان میں سے پہلے حضرت خاسم کا انتقال ہوا پھر حضرت عبداللہ نے بھی وفات پائی اس پر آس والنے کہا کہ ان کی نسل ختم ہو گئی ہے اب وہ ابتر ہے یعنی ان کی جڑ کٹ گئی ہے اور بعض روایت میں آتا ہے کہ آس نے مزید اضافہ کیا اپنے ان باتوں میں کہ ان محمد ابتر مقام ہو بعدہ محمد ابتر ہے ان کا کوئی بیٹا نہیں ان کا مقام بنے جب وہ مر جائیں گے تو ان کا نام دنیا سے, جائے گا, اور ان سے تمہارا پشا جائے گا یہ تھے وہ انتہائی دلشکن حالات جن میں اللہ تبارک وطالعہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سرح کو فرمائے اور اس لیے آپ سے بگڑ تھے کہ آپ صرف اللہ ہی کی بندگی اور عبادت کرتے تھے اور ان کے شر کو آپ نے اعلان تند فرما دیا تھا اسی وجہ سے پوری قوم میں جو مرتبہ اور مقام آپ کو نبوت سے پہلے حاصل تھا وہ آپ سے چھین لیا گیا اور آپ گویا برادری سے کھاٹ کر کے پھینک دیے گئے سوائے ان لوگوں کے کہ جو آپ کے باتوں پر ایمان لے آئے وہی آپ کے مددگار اور آپ کی مدد کے لیے کمر بستر رہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مختصر ترین صورت میں ایک فکر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خوشخبری سنا دی جس سے بڑی خوشخبری دنیا کے کسی انسان کو کبھی نہیں دی گئی اور ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی سنا دیا کہ اب کے مخالفت کرنے والوں کی ہی مقدر میں جڑکٹنا لکھ دیا گیا ہے جناکہ جی اللہ تبارک وطالعہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہ پیغام پہ دینے والے اتنی کثرت سے دنیا میں پیدا فرمائے کہ وہ جو اس وقت کے بڑے بڑے سردار تھے بڑے صاحب اولاد اور صاحب مانگ تھے ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے بلکہ ان سرداروں میں سے کوئی نام بھی کوئی شخص اپنے اولاد کے لیے رکھنا مناسب نہیں سمجھتا یہ اس مخالفت کا دوسرا پہلو ہے جو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کی اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے دلوں سے ان کے ناموں تک کے عظمت کو مٹا کر کے ختم کر دی اور اس کے برخلاف جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی کی دین کو سینے سے لگایا اور دل کی گہرائیوں سے اس کو قبول کیا وہ چاہے ہے کے کالے لوگ کیوں نہ ہوں حضرت بلال کی صورت میں اللہ نے ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ایسا پیوش کر دیا کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی اپنے بیٹوں کے لیے ان کا نام رکھ کر اس پر فخر محسوس کرتے ہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے بے شک ہم نے عطا کی ہے آپ کو الکثر کو دوسر کے معنی ہیں خیر کثیر یعنی دنیا اور آخرت کے تمام تر کامیابیاں ہم نے آپ کو عطا کی ہے اور ان کے پاس جو خوشحالی کے سامان ہے جن کو وہ دنیا کی کامیابی تصور کرتے ہیں ایک تو وہ کامیابی محدود علاقے تک محدود ہے دوسرے محدود وقت کے لیے ہے تیسرے محدود زمانے کے لیے ہے اور چونکہ یہ کہ وہ صرف دنیا کے لیے ہے آخرت میں ان کی وہ خوشحالی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے چھین لی جائے گی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین حق کے پیغام کے پہنچانے کے بدلے جو بدلا فرمایا ہے وہ ایسا خیر کثیر کو صورت میں ہے کہ دنیا میں بھی ہر چار سو آپ کی عزت و احترام کے دن کے بجا دی گئے اور آخرت میں آپ کو وہ مقام اطا فرمایا جائے گا کہ جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئے گا فصلل بس آپ نماز پڑھ پڑھیے اپنے رب کے لیے ونحر اور قربانی کیجیے قربانی سے مراد عید البقر کے موقع پہ جانور کا ذبح کرنا بھی مراد ہے اور قربانی سے مراد اللہ کی رضا کے لیے ہر طرح کے چیزوں کے قربانی مراد ہے چاہے اپنے خواہش کی قربانی ہو مر کی قربانی ہو یا کسی اور چیز کی قربانی وہ سارے کے سارے قربانی اللہ کے لیے آپ خاص کر لیجیے اور نماز پڑھنے اور ہر طرح کے قربانی اللہ کے لیے دینے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان نشا نے اکہول ابتر بے شک آپ کے دشمن اور آپ کے مخالفت کرنے والے ہی دم کٹھے رہ جائیں گے یعنی ان کے پیچھے ان کا کوئی نام لیوا اور ان پر فخر کرنے والا باقی نہیں رہے گا